نبوت ملنے سے پہلے آپ کے کام کیا ہوتے تھے آپ نے کیا کیا کچھ کیا, کیا, کیا, کیا آپ کا بچپن کیسے گزرا اس بچپن میں جو واقعات بعض پیش آئے مثال کے طور پر آپ کے بچپن میں ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا فرشتے آسمان سے آئے اور انہوں نے آپ کا آپ کو لٹایا ایک دفعہ حضرت آپ کی جو دائی صحابتی حلیمہ سعدیہ ردی اللہ عنہ ایک دفعہ ان کے ہاں اس کے بعد بھی